مل <تصفيق> جو اللہ اللہ جی گئی اللہ اور کسی کا لال جی کو مغل کو لادیت لال محفل کو لادہ قبولیت لال فل کو لاد لال فل کو لاد اللہ جب اللہ انعام کا لال انعام کا ہے اللہ پاک انعام کچھ مل پا انبیاء کرام انو شہزادوں انو نو دامن رسپین صدیقینو مجلس دل نہ تو کوئی ولی یوزر کر رہا چپکون جی کے علامات و سن کو قدموں لگی تھی انت با و بہار و امور تام پاک یا مکرر رہدار جس اللہ گئے دین جمع کرنا دنیا بہن محبت محبت کا ہی راجا لمکا میں النگوں پر نظر چڑھا چاہ دنیا بنایا حضرت ابو منہ کاروں کو لا کے مشہور نریا کے نام موبائل اس کو بھی یہ تذکریتی تھا دوستو یہ ایریونا نو تیر واری ان کے کلام اونے دا ہے کہ اسلام کرے کی دیوان دا جب رچ دا پیراشی دی کو کہے علم پہ نمبر ہاں نے بندوں تو تو سر دلی انسان کام من دیر پر اثر مل گیا کو دل کو مل گولا جاپی تو ماتم کو اگر آپ کو دیکھتے ہیں جب آپ کو دیکھتے ہیں اللہ احساس اگر آپ کو دیکھتے ہیں کہ دفت نے کوکارا ہوسکی نہ ہوئے کہ کم عمل پر آئے جائے کہ نہیں دونے والی کیا دیکھتے ہیں کہ یہ سب رجیت سے قبرش ہوئے اور دفتوں میں انسان تر ہوئے کہ دفتوں میں ملائے جائے آئے باپس نو اللہ حضرت گیتا مجھے سلام محاور گیتا گیتا چار تو جی بدھا تو محول بچائی میرا اسکول کالج نہ ممکن نہ ممکن حضرت کے افراد میں سیما کے لگایا مسلمان منتے فوج بلا مجھے سوال مٹائے اولا دوست مانو <سؤال> یقین کیرو فرمان کر گزوں جو دل <تصال> میں یہ دل آرام محسوس آرام نہ دولت اوپرائے نے حضرت نے وہ فرمایا ایمان خدا سے نہیں ہوتی ہے جی تدین اور کہیں بذیل والے کہنا مو کو کون کیارا مدن پہ حضر پہ چید پہ بلاد کی طرف مخلص تھا تھا بیعت اور دین و دنیا میں تو وہ ورثہ ہی وہ غلط اثر تھا تم کو کو قندیر کی کا حضرت پیدا فورن کی حرکت جسم روپی ملائی مورہ سترہ